انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پیسے لانا چاہا تو ہم نے ان کی انکھیں میٹ دی چوپٹ کر دیں فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان